اطمینان اگر تم کسی مرد کو مطمئن کرنا چاہتے ہو تو اس کی عقل کو مطمئن کرو اگر کسی عورت کو مطمئن کرنا چاہتے ہو تو اس کے دل کو قابو کرو اگر پورے کے پورے مجمعے کو قابو کرنا چاہتے ہو تو اس کے جذبات کو جگاؤ